اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تازی میں علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر کان لگا کر جہ کے ساتھ سنوں گا اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اور جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سنے بلکہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے تو علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بڑی حسرت ہوگی جو کسی مجلس میں بیٹھے لیکن وہاں ذکر و درود نہ کیا ہو تو جب بھی کہیں بیٹھے بھلے گھر میں آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ذکر و اسکار یہ کرنے کی عادت بنائیں درود پاک پڑھیں اس کی برکتیں ملیں گی اور جہاں جہاں پیارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ضرور بھی ضرور درود پاک پڑھا کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و صحبیہ و بارک و صلیم صلاۃ و سلامنا علیک یا سید یا رسول اللہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی کے دروازے پر مرتبہ کسی مانگنے والے نے صدا لگائی اب رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ گوندا ہوا آٹا آٹا جو گندتے ہیں وہ رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹیاں پکا لیں اب جب گھر پہ ساحل نے صدا لگائی تو حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا جب وہ آٹا وہ جب وہ آگ لے کر آئیں زوجہ محترمہ تو آٹا لدارت غائب ہو گیا تھا دے دیا تھا اپنے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ابھی بھی اجم الحما کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں جب بہت پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کو خیرات کرنے کا واقعہ بیان کر دیا بولی سبحان اللہ یہ تو اچھی بات ہے مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے تو اتنے میں ایک شخص ایک بڑی سی لگن یعنی ہانڈی گوشت سے بھر کر اور روٹی لے کر آیا تو حبیب اعظم رحمت اللہ تعالی نے اپنی زوجۂ محترمہ کو فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا اللہ وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ وجل کی راہ میں دی جانے والی چیز یہ ہرگز ضائع نہیں ہوتی آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی بعد دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھ و ہاتھ اس کا نیمل بدل عطا کیا جاتا ہے چراچے اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے ابو حرا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک کو مختار ابیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور جو اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی ادا فرماتا ہے وہ فصر شہر کی ملمت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی اس زمن میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو زکات نکالتے ہیں نا ہر سال تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زکوت دینے والی کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے مال تو نکالا نا مال تو کم ہونا چاہیے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بارہا کا تجربہ ہے یہ تجربہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کی ہر سال زکوات نکلتی ہے اور فرمایا کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے بظاہر وہ بوریاں خالی کرتا ہے لیکن حقیقت میں ماں اضافے کے بھر لیتا ہے گھر کی بوریاں یہ چوہے سرسری وغیرہ کی آفت سے ہلاک ہو جاتی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے زکات نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو انشاء شاء اللہ جل بڑھتا ہی رہے گا کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے جائے گا اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات یہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ صدقہ اور خیرات یہ سنتے تو ہمیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں نکالتے بھی ہیں لیکن اس میں مطلب بسا اوقات ہمارے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں کہ یار یہ مال نکالیں گے تو کم ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا تو اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ یہ خرچ کرنے کا اپنا ایک ذہن ہو اور بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ یار میری تو مالی حالت اچھی نہیں ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے اب ایک شخص کے پاس ایک کروڑ روپے ہیں اس کروڑ روپے میں سے وہ ایک لاکھ روپے خرچ کرتا ہے لیکن ایک شخص کے پاس ہزار روپے ہیں اور وہ اس ہزار روپے میں سے ایک دس روپے خرچ کرتا ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے کیلکولیشن زیادہ ہے تو بہرحال یہ صدقہ جس کو ہم سنتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں چناچے دعود اسلامی کے اشاتی دارے مکتبۃ المدینہ اس کی یہ کتاب صدقے کا انعام اس کے صفحہ نمبر چودہ پر لکھا ہے کہ لغت میں صدقہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے صدقے کی تعریف کو یوں بیان کی کہ صدقہ یہ وہ عطیہ ہے <laughs> جس کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں رائے خدا میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ صدقے کی مختلف صورتیں ہیں چراچے ترمیزی شریف کی ایک حدیث میں سعید ابو زرفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نیکی کی دعوت دینا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے مزید فرمایا کے بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے اور فرمایا کے کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے فرمایا راستے سے پتھر کاٹا ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے اور اس مذکورہ اعمال کے علاوہ کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نے شاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے تو صدقہ اس کے حوالے سے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات شیخ اسماعیل حقی ہنفی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقے کے چار حروف سے چار مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک صود پہلا لفظ ہے سود فرمایا صود سے مراد اد یعنی روکنا ہے یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے پھر فرمایا دال دال سے مراد الدلیل رہنمائی کرنا ہے یعنی صدقہ صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر فرمایا کوف کوف سے مراد القرب یعنی قریب ہونا ہے یعنی صدقہ صدقہ کرنے والے کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیتا ہے مزید فرمایا ہا ہا سے مراد الہدا رہنمائی و رہبری ہے یعنی صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے عدی سے پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ول علی وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں چنانچہ فرمایا کہ صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کر ہے اور ایک اور روایت میں کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا ایک اور روایت میں کہ بے شخص صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا ایک اور روایت میں فرمایا کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے ایک روایت میں فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ایک اور فرمان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے بری موت کو روکتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور فرما دیتا ہے تو یہ اپنی بھی عادت اپنے بچوں کی بھی عادت بنائے جی ہاں میر نے بارہا مدنی مذاکرے میں اس طرح کی ہماری تربیت فرمائی کہ اگر آپ کو کچھ دینا ہو اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں تاکہ ابھی سے ہی ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ہو ورنہ ٹھیک ہے مال جمع کرتے رہیں اور نہ اپنی ذات پر نہ اپنے گھر بار پر نہ اپنے بچوں پر نہ لا گیرہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتے تو کیا ہوگا قبر میں لے جائیں گے نہیں قبر میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا قبر میں کچھ بھی نہیں آئے گا بلکہ جب آپ اور ہم مریں گے اور کفن پہنایا جاتا ہے تو بڑی چوٹ لگنے والی بات کسی نے لکھی تھی کہ کفن میں تو جی بھی نہیں ہوتا ہے کفن میں تو جی بھی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا سب کچھ تنے تنہ خالی ہاتھ آپ کو اور مجھے بھی اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ وجل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ بھوکے کے لیے سہری کے برابر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے کیونکہ واقعی جب اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے تو پھر ملتا بھی ہے ملتا بھی ہے اور جس طرح سے ایک دو مر مر کے دیتے کوئی ایک ہوتا دل سے دینا ایک ہوتا مر مر کے دینا یار لوگ کیا کہیں گے یار یار اتنا مولانا صاحب نے اعلان کیا مسجد بن رہی ہے یار کچھ نہیں دوں گا چلو یار سب دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو دو یار ہیں چاروں طرف سے آوازیں لگ رہی ٹیلی ٹیلیتھون ٹیلی ٹیلیتھون بچوں نے بھی کہا اب نہیں دوں گا تو کیسا کنجوس ہے ہمارا والد یار ایسا نہیں دل سے دیں گھر میں خواتین بھی دل سے دیں دل سے دیں گے اور اچھا مال دیں گے تو یہ اس کی برکتیں ملیں گی امیر علیہ سنت فیضا کے صفہ نمبر پانچ پر لکھتے ہیں کہ اپنے دور کے اب دال حضرت ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ فرماتے کہ میرے دروازے پر ایک سائل نے سزا لگائی نے. نے محترما سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے جواب ملا چار انڈے میں نے کہا منگتا کو دے دو انہوں نے تعمیل کی ساحل انڈے لے کر چلا گیا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے انہوں نے کہا تیس میں نے کہا تم نے تو فکیر کو چار انڈے دیے تھے تم نے فکیر کو چار انڈے دیے تھے یہ تیس کس حساب سے آئے تو کہنے لگی اس میں تیس انڈے سالم ہیں اور دس انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں تو سیدھا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بعض حضرات اس حکایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے ان میں تین سالم اور ایک ٹوٹا ہوا تھا رب تعالیٰ نے ہر ایک کے بدلے دس دس عطا فرمائے سالم کے عوض سالم اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹا ہوا تو یہ اللہ کی رحمت پر قربان کہ وہ مسلمانوں کو آخرت میں تو اجر دیتا ہی دیتا ہے کبھی دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور بعض اوقات کسی کو کھلی آنکھوں سے دکھاتا اور یوں اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے جیسا کہ اس حکایت میں ملازہ ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ ایک کے دس گنا انڈے مل گئے اللہ تبار کو تعالا پارہ آٹھ سورت الام کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں ارشاد فرماتا ہے منجا بلحسن فن عشر امسادی ترجمہ کنز المان جو ایک نے لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں تو اسی آیت مبارکہ کے تحت صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کرنے والے کو دس نیکیوں کی جزا اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقے پر نہیں بلکہ اللہ تعالی جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے ایک کے ساتھ سو کرے یا بے حساب عطا, عطا فرمائے اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل پر ہے اللہ جسے چاہے جتنا نوازے تو اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا اس کی راہ میں خرچ کرے اپنے اہل ویال پر اپنے رشتہ داروں پر غریبوں پر مسکینوں پر رائے خدا عزوجل میں مساجد کی تعمیر میں مدارس کی تعمیر میں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور علماء فرماتے ہیں کہ جو مال صدقہ کر دیا جاتا ہے نا جو مال صدقہ کر دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بقا پا جاتا ہے یعنی اللہ کی محافظت میں داخل ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ اللہ بروز قیامت وہ ادر و ثواب کی صورت میں انسان کو نفع پہنچائے گا تو اس زبن میں ایک بڑی پیاری روایت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب زیائے صدقات اس میں لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ اہل بیت نے بکری ذبا کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کیا بچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے کے سوا سب بچ گیا پوچھا تو کیا فرمایا ارض کی کہ کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ کندھے کے سوا سب بچ گیا تو کندھے کے سوا سب بچ گیا اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سارا گوشت خیرات کر دیا گیا وہ شانہ بچا ہے غالباً یہ گھر کے خرچ کے لیے رکھا گیا ہوگا اور یہ بکری صدقہ کے لیے ذبا نہ کی گئی ہوگی کہ صدقے کا گوشت گھر کے خرچ کے لیے نہیں رکھا جاتا تو کندھے کے سوا سب بچ گیا اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں صدقہ دیا گیا وہ باقی اور لازوال ہو گیا اور جو اپنے کھانے کے لیے رکھا گیا وہ ہزم ہو کر فنا ہو گیا رب تالا فرماتا ہے ماں دکم یوم فدو ماں دکم یوم فد اما اند اللہ باک ترجمائے جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تو اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کرنے رائے خدا جب میں خرچ کرنے کا جذبہ حوصلہ ہمت عطا فرمائے اور جب کبھی موقع ملے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خوش دلی خوش دلی عطا فرمائے دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہ بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت یزید بن ابو حبیب سے مروی ہے کہ حضرت مرصد یا مرسد بن ابو عبداللہ یزنی اہل مصر میں سے وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے راوی فرماتے کہ میں آپ کو جب بھی مسجد جاتے دیکھتا تو آپ کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لیے پیسے یا روٹی یا گہوں کچھ نہ کچھ ہوتا یعنی بسہ وقت میں انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھتا تو میں کہتا کہ اے ابو خیر یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبو دار کر دے گا آپ فرماتے کہ اے ابو حبیب کے بیٹے میں اپنے گھر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں پاتا جسے صدقہ کروں مجھے ایک صحابی رسول نے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا مومن کا دیا ہوا صدقہ قیامت کے دن اس پر سایہ ہوگا اور صدقہ دینے والوں کے لیے قبر کی گرمی سے حفاظت اور بروز قیامت حصول سایہ رحمت کی بشارت ہے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں موقع ملتے موقع جب بھی میسر ہو جب بھی میسر ہو اللہ کی راہ میں <تصفيق> اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں اور اللہ توفیق دے تو اس زمن میں اپنا ایک ذہن بنائیں اچھا اچھا کرنے کی یعنی اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں تین وزیروں کو بلایا اور ان کو کپڑے کے تین تین ٹھیلے دیے ایک ایک اور کہا کہ میرے لیے کچھ پھل لے کر آؤ میرے لیے کچھ پھل لے کر آؤ اب ایک تینوں نکل گئے صبح ہی صبح سبو باغ کی طرف ایک وزیر نے سوچا کہ یار بادشاہ نے پھل مانگا یار کیوں نہ اس کے لیے اچھے اچھے پھل تلاش کروں چنا چیز یہ درختوں پہ چڑھا اور چھاٹ چھاٹ کے اچھے اچھے مختلف قسم کے پکے پکائے بہترین قسم کے پھل اس نے تھیلے میں بھرے تھیلا بھر لیا اس نے دوسرا تھا اس نے سوچا کہ یار بادشاہ اتنا مصروف آدمی ہے یہ کا ایک ایک پھل کو چیک کرے گا یہ تو خالی یہ دیکھے گا کہ تھے پھلوں سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے تو اس نے گلے سڑے یہ کچے اس طرح سے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ ہو ٹکاٹک تھک بھر کے اس نے اپنا تھیلا بھر لیا تیسرا اور زیادہ ڈیڑھ ہشیار تھا اس نے سوچا بادشاہ اتنا مصروف آدمی ہے تھلا ہی کہاں کھولے گا یہ تو خالی دیکھے گا کہ تھیلا بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے تو اس نے ڈنڈے پتیاں بھوسیاں جو ادھر ادھر پڑی تھی وہ سارا اس سے اس نے تھیلا بھر لیا اب تینوں اپنے اپنے تھیلے لے کر آئے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے بادشاہ نے تھیلے نہیں کھولے بلکہ یہ اعلان کیا کہ ان تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت ایک ایک مہینے کے لیے بند کر دو اب تینوں کو بند کر دیا گیا جس نے پکے پکائے اچھے اچھے پھل ڈھونڈے تھے وہ تو روز کا ایک پھل نکالتا کھاتا اور جیسے جیسے مہینہ گزارا باہر آ گیا دوسرا جو تھا اس نے اپنے تھیلے کو خالی کیا پہلے تو اچھے اچھے پھل ڈھونڈے دو چار دن اس سے گزارا ہو گیا اب بھوک لگتی تھی تو گلے سڑے کچے پھل بھی کھانے پڑے بیمار ہوا بڑی تکلیف کے ساتھ بڑی آزمائش میں اس نے تیس دن گزارے اور بیمار ہو کر باہر نکلا تیسرا جو تھا وہ تو چوتھے دن مر گیا اس کو تھا نہیں وہ تو بھوسیاں نے ڈنڈیا نے پتیاں لے کے گیا تھا تو ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں کہ موقع ہمیں بھی ملتا ہے بھائی اگر ہم کل تک نوکری کرتے تھے آج اگر ہم کسی دکان کے مالک ہوئے تو اپنے آپ سے پوچھے یہ دیا کس نے اللہ نے دیا آج اگر کسی اچھی گاڑی میں گھوم گاڑی دی کس نے ربتا الا دی اچھی صحت دی اچھا مال دیا اچھا اچھا بینک بیلنس دیا تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا ہے تو پھر ہمارا ہاتھ رکتا ہے جبکہ اس کے آگے بشارتیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اس سے بڑھ کر اسے دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا اور یہ بزرگوں کا ایسا اعتقاد تھا یقین مان ایسا اعتقاد تھا کہ اس پر تو ایسی ایسی ان کی مثالیں سبھار اللہ ایک شخص خوراسان سے بسرا آیا اور اس نے سیدھا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی عید کے پاس دس ہزار درہم بطور امانت رکھوائے کی کہ آپ اس, کے, آپ اس کے لیے بسرا میں گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ مکرمہ سے لوٹے تو اس گھر میں رہے تو اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ابھی بھی رحمت اللہ تعالی نے ان سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے آپ سے گھر خریدنے کو کہا تھا فرما میں نے اس کے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ورنہ اسے دس ہزار واپس کر دوں گا جب وہ لوٹا تو پوچھا کہ اے ابو محمد کیا آپ نے گھر خرید لیا جواب دیا ہاں محلات نہروں اور درختوں کے ساتھ وہ شخص بہت خوش ہوا پھر کہنے لگا کہ میں اس میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالی سے جنت میں خریدا ہے یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی تو اس کی بیوی بولی کہ ان سے کہو کہ اپنی زمانت کی ایک دستاویز لکھ دیں تو سیدنا ابھی حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گھر حبیب اجمی نے محلات نہروں درختوں سمیت دس ہزار درم میں اللہ تعالی سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا یہ اس کی دستاویز ہے اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی کی زمان کو پورا فرما دے کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اس نے وسیعت کی تھی کہ میرے کفن میں رکعہ تدفین کے بعد ڈال دینا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رکا ہے جس میں لکھا ہے یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے اس مکتوب کو حضرت ابیب اجمی رحمت اللہ تعالی نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمارا مال اللہ کے کاموں میں لگ جائے ورنہ تو دائرے بیماریوں میں بھی تو جاتے ڈاکو چور بھی تو لوٹ کے لے جاتے ہیں کوئی ایسے حادثے کی بھی تو نظر ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال یہ انشاءاللہ اس کو بقا ہی بقا ہے اس زمن میں بہت ہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور بسا اوقات ایسی ایسی مطلب اس میں فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں سبحان اللہ <coughs> چنانچے حضرت سیدہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی ایک بار واضح فرما رہے تھے کسی حقدار نے چار درم کا سوال کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ جو اس کو چار دنم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا جس کے قدم آپ کی رحمت بھری آواز سن کر تھم گئے اس کے پاس چار دنم تھے اس نے اس سائل کو پیش کر دیے سی ننصور بن امبار نے فرمایا بتاؤ کون کون سی چار دعائیں کرانا چاہتے ہو اس نے عرض کی کہ پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں دوسری دعا یہ کر دیں کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے تیسری دعا یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے چوتھا یہ کہ میری میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین کی بخش ہو جائے یہ دعا کر دیں تو منصور بربار علی رحمان نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی گلام اپنے آکا کے پاس دیر سے پہنچا آک نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا بے دیر کیوں ہو گئی کام سے گیا تھا کسی تو اس نے واقعہ سنایا تو اس کے آقا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلی دعا کون سی تھی تو غلام نے کہا کہ میں نے دعا کرائی تھی کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں تو یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ جا تو غلامی سے آزاد ہے میں نے تجھے آزاد کیا پوچھا دوسری دعا کیا کرائی تھی کہ جو چار دنم میں نے دی اس کا نیمل بدل مل جائے تو آقا بولا میں نے تجھے چار درم کے بدلے چار ہزار درم دیے پوچھا تیسری دعا کیا تھی بولا مجھے اور میرے آقا کو گناوں سے توبہ کی توفیق مل جائے یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استقفار جاری ہوا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناوں سے توبہ کرتا ہوں چوتھی دعا بھی بتا دو کہا میں نے التجا کی کہ میری میرے آقا کی آپ جناب کی تمام حاضری نے اجتماع کی بخشش ہو جائے یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی جو چوتھی سب کی مغفرت کی بات ہے وہ میرے اختیار سے باہر ہے اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ تمہارے اختیار میں جو تھا وہ تم نے کر دیا اور تمہارا کیا خیال ہے میرے اختیار میں جو ہے وہ میں نہیں کروں گا میں الرحیمین ہوں جاؤ میں نے تمہیں تمہارے غلام کو منصور کو اور تمام حاضرین اجتماع کو بخش دیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمارا مال یہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے ورنہ یقین مانے مال تو ہوتا ہی ہے کنگلا کون ہے کھا پیر کری ہی آتے ہیں نا ناشتے بھی کیے ہی ہے ابھی جا کر دوپہر کا کھانا بھی کھائیں گے ہی نا تو یوں کون سا دن ہے کہ جس میں ہمیں کھانا پینا نہیں ملتا ہاں اگر کبھی کوئی مشکل پریشانی ٹینشن ہے بھی تو ہماری آسائشوں کی کمی ہے جناب ہم چاہتے ہیں کہ بہترین مکان مل جائے ٹھیک ہے وہ بہترین مکان ہمیں ہماری مطلب کا نہیں ملتا ہے اور سیدھی سی بات تو یہ کہ کوئی اگر اچھے مکان میں چلا بھی جاتا ہے نا تو پندرہ دن کے بعد برابر کا مکان اس کو اچھا لگتا ہے یار میرا مکان تو چھوٹا ہے یار وہ بڑا ہے اتنی محنت کے ساتھ سال ہا سال تعمیر کرایا اگلے مہینے دوسری گلی سے نکلے گئے یار اس کا ڈیزائن زیادہ اچھا ہے اس کا فرنیچر زیادہ اچھا ہے کسی کی گاڑی دیکھی تو اپنی گاڑی چھوٹی لگتی ہے یار یہ بڑی اچھی گاڑی ہے اس کے جیب میں کچھ رقم دیکھی یار اپنے جیب میں تو پانچ روپے یہ تو پندرہ ہزار روپے والا ہے یہ تو بیس روپے والا ہے تو اپنا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ تعالی سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پر بہار مدنی ماحول کو کہ جس میں ہم کو یہ نعمتیں برکتیں ملتی ہیں کہ کمانا کس طرح ہے اس کا ہم کو طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ اس کے حلال کمائیں پھر اس کے حلال کمائیں اپنی اہل ویال کو دیکھیں اپنے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اور ساتھ ہی جب کبھی موقع ملے تو آپ اپنی اس مدنی تحریک دعوت اسلامی کو بھی دیں اور یہ موقع ہے ابھی پرسوں بروز اتوار سترہ دسمبر دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا میں ٹیلی تھون مدنی احتیاط مہم کا سلسلہ جاری ہوگا یہ کیا ہے دعوت اسلامی کی یوں تو ایک سو چار شعبے ہیں مگر صرف دو شعبے ہیں. مدارس المدینہ اور جامد المدینہ ان دو شعبوں کے اخراجات جو سالانہ تقریباً دو ارب روپے کے ہیں ان کے اخراجات کو کور کرنے کے لیے ہم یہ ٹیلی تھون کی مہم چلا رہے ہیں. اور تمام آشقان رسول کو اس میں دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں آگے بڑھے دعوت اسلامی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں یہ مدنی تحریک الحمد للہ میں بلکہ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے مدنی چینل پر ہیں کیونکہ یہ مدارس المدینہ کا قیام <coughs> اس کو بھی تمہیں ستائیس اٹھائیس سال ہو گئے ایک سوال میرے ذہن میں کئی دنوں جب سے مدارس المدینہ کا ٹیلیفون کا ہوا نہ تب سے تو بہت زیادہ آتا ہے کیا وہ کون سا گھر ہے وہ کون سا گھر ہے جس کو دعوت اسلامی کے اس شعبے فیضان مدرس المدین فیضان امی... مدرسۃ المدینہ نصیب نہ ہوا یعنی yani مدرسۃ المدینہ کو آج تک کم و ستائیس سال ہو گئے اس ستائیس سال میں میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں کہ ذاتی طور پر ہم نے اس مدرسد المدینہ کا کتنا فیضان اٹھایا ہے آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو نہیں پڑھا یعنی ایک تعداد تو ہوگی جس نے خود ہی پڑھا ہوگا چلو آپ نے نہیں پڑھا آپ کے بچوں نے پڑھا ہوگا آپ کے بچوں نے نہیں پڑھا آپ کے بھائیوں نے پڑھا ہوگا آپ کی بہنوں نے پڑھا ہوگا آپ کے بھتیجوں نے پڑھا ہوگا آپ کے بھانجوں نے پڑھا ہوگا آپ کے رشتہ داروں نے پڑھا ہوگا ارے ہم اور آپ اگر غور کریں تو شاید ہم سے اس سے پہلے خاندان میں حافظ ہی نہیں تھا کوئی آج الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ نے اس معاشرے کو انہتر ہزار حافظ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی صورت میں دی یعنی انہتر ہزار حفاظ مدنی منع اور مدنی منیا یہ اس مدرسۃ المدینہ کے تحت فارغ ہوئے تصور کریں ایک 1,95,000 پچانوے ایک اور منوں نے مدنی منع مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑنے کی سعادت حاصل کی آپ سوچے تجوید تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور الحمدللہ للہ اداوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ جس نے الحمدللہ یہ شعور بلند کیا یہ شعور ظاہر کیا بھائی قرآن پڑھنا ہے تو اس کی گرامر تو سیکھیں کس تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے کیا مطلب بائیلوز ہے مطلب آپ اس کے سیکھیں تو صحیح اس کی گرامر کیا ہے کس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا کس طریقہ کار کیا ہوگا اس کو پڑھنے کا تو یہ ساری باتیں ساری باہریں جب دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کا اس میں ایک بہت ہی بڑا اور نمایاں کردار نظر آتا ہے الحمدللہ سے پاکستان میں نہیں مجھے یاد ہے غالباً انیس سو اکانوے میں نائنٹی ون میں جب دعوت اسلامی کا جو اولین مدنی مرکز تھا گلزار حبیب تو اس میں جو اجتماع کے بعد ایک مدنی مشورہ تھا دوسرے مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہونے کو تھا اور ہمارے ذمہ داران نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس بابل المدینہ شہر میں بیس مدرسے کھولیں گے تو حیرانگی ہوگی نعرے لگائے بیس مدرسے کھولیں گے ہمارے آج الحمدللہ صرف باب المدینہ میں مدارس کی تعداد ساڑھے چار سو سے زائد ہو گئی ہے. اور دنیا بھر میں مدارس المدینا کی تعداد 2716 ستائیس سو سولہ اور مجھے کیونکہ ٹیلیفون کے لیے کچھ ذمہ داران سے رابطے ہیں تو ایک بہت پرانے اسلائم بھائی ہمارے مجلس مز مدینہ کے تھے ان سے ایسی بات ہوئی تو کہا کہ جب مدنی منوں کے جلوس کی ترکیب ہوتی تھی ہماری بندر روڈ بابل مدینہ کراچی میں تو آج سے دس گیارہ سال پہلے جب ہمارا جلوس مدنی منوں کا روڈ پر تھا تو بندر روڈ بہت طویل روڈ ہے تو مدنی منوں کا جلوس چلا اب وہ چلتے چلتے چلتے چلتے وہ بورڈر مارکیٹ پہنچ گئے لیکن اس کا تک نشتر تک نشچہ ختم ہی نہیں ہوا تھا وہ سارا روڈ بھر گیا بچوں سے تو کہا کہ مجھے میڈیا والوں نے پوچھا تھا کہ آخر آپ کے یہ مدارس المدینہ میں مدنی منہ ہیں کتنے تو اس وقت ہماری کل تعداد تقریباً اٹھائیس ہزار تھی اور اب جب میں جا کر ان کو جب بروشر دکھایا تھا دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی تو الحمدللہ اس کی تعداد ایک ہو چکی ہے یہ اس وقت پڑھ رہے ہیں تو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ اور اس کو لے کر چلنا اور پھر ازم رکھنا یہ نہیں ہے کہ جناب یہی چلائے گا تو آگیا نہیں کھول لے آپ بتائیں کون سی ایسی سوسائٹی ہے آپ میں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ ایک بات کی توجہ دلاتا ہوں جو یہاں بیٹھے ان کو توجہ دلاتا ہوں آپ اور ہم ذرا کوئی نئی سوسائٹی بنتی ہے تو جناب فورن پلاٹ خریدنے کی بات کرتے ہیں اپنے لیے فلیٹ لینے کی بات کرتے ہیں لیکن دعوت اسلامی یہ وہ عظیم تحریک ہے جو اس سوسائٹی میں مسجد بنانے کا سوچتی ہے کہ مسجد کون بنائے گا جب یہ مسجد بن گیا تو مدرسہ کون بنائے گا اب یہ مدرسہ بن گیا تو اس کو چلائے گا کون اچھا پھر جب یہ سب چلانا ہے تو اس کے لیے کاری صاحب کہاں سے آئیں گے تو یہ پوری پروڈکشن شروع ہوتی ہے کہ ہمارے مدرس کورس ہوتا ہے جس میں ٹیچر تیار کیے جاتے ہیں یہ ٹیچر بنیں گے ان کو آگے بھیجا جائے گا مدرسہ المدینہ بنائے جائیں گے ان کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا پھر یہ چلایا جائے گا تو یہ بہت بڑا کام ہے جو دنیا بھر میں اس کو پہنچانا ہے پھر جہاں نہیں پہنچ سکے بازر ہمیں ویزوں کے پرابلمز سے الحمد دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے نیٹ کے ذریعے نوے ممالک میں الحمد للہ مدرس المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن اور حدیث کا علم سکھایا جا رہا ہے تو یہ ساری باہریں ساری برکتیں الحمد دنیا بھر کے آشقان رسول یہ حاصل کر رہے ہیں اور آج اسی مدنی تحریک نے ہمیں آواز دی ہے اسی مدنی تحریک کی طرف سے یہ صدا بلند ہوئی ہے کہ ان مدارس المدینہ ان جامع المدینہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے ہمت کریں اور رائے خدا عزوجل میں اپنے رب عزوجل کے دیے ہوئے مال میں سے ہی صدقہ و خیرات کریں اور یہ مال آپ کا کم نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کی بے شمار برکتیں ہم حاصل کریں گے اور اس زمن میں امیر علیہ سنت نے دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی کا محتاج نہ کرے کہ جو دعوت اسلامی کو اپنا مال دیں اپنے اس ٹیلیفون میں حصہ لیں اور بزرگوں کی دعاؤں کی کیا ہی برکتیں ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان رومی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ میں نے خلیل سیاد رحمت اللہ تعالی کوئی کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا شہر سے باہر کھیتوں کی طرف گیا اور گم ہو گیا خوب ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا بیٹے کی جدائی پر اس کی والدہ غم سے نڈھال ہو گئی میں نے سیدہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی اے ابو محفوظ رحمت اللہ تعالی لے. میرا بیٹا لاپتا ہو گیا ہے اس کی والدہ بیٹے کی جدائی میں غم سے ہلکان ہو جا رہی ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا حضور دعا فرمائیں اللہ ہمارے بیٹے کو ہم سے ملوا دے یہ سن کر ولی کامل مقبول بار گئے خدا بندی ازز وجل حضرت سیدھا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح التجا کی اے میرے پرور دگار ازل بے شک تمام آسمان تیرے ہیں زمین تیری ہے جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان ہے سب کا مالک و خالق تو ہی ہے میرے مالک ان کا بچہ انہیں لوٹا دے سیدہ خلیل سیاد رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں پھر میں آپ کی اجازت سے شہر کے دروازے پر آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود پایا اس کا سانس پھول رہا تھا میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو محبت سے پکارا اے محمد اے میرے بیٹے میری آواز لپکا میں نے سینے سے لگا کر پوچھا میرے لختی جگر تم کہاں تھے کہا تھا ابا جان میں گندم کے کھیتوں میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ اچانک یہاں پہنچ گیا میں اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا یہ سب حضرت سیدھا معروف کرخی علیہ رحمان کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں غم دور ہوتے ہیں اللہ تبارک کو تعالی کی آن کے آن میں کرم کی بارشیں برس جاتی ہیں جو چاہے ان بارہ نے رحمت میں نہا لے تو امیر علیہ سنت نے اپنے محبت کرنے والے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے تمام عاشقان رسول کو یہ دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے آپ کی جیبیں بھری رہیں آپ کی تجوریاں کبھی خالی نہ ہوں دعوت اسلامی کے لیے تعاون کریں اور اس ٹیلی تھون سترہ دسمبر دوپہر دو بجے سے رات دو بجے تک بارہ گھنٹے کی خصوصی نشریات یہ سلسلہ ہوگا اور الحمد ہمارے مدارس المدینہ جامعت المدینہ فیضان مدینہ ذمہ داران اس میں مدنی بستے لگائیں گے دس ہزار روپے کا ایک یونٹ ہے آپ کہیں گے جناب مجھے تو اتنی میں تو تنخواہ دار آدمی ہوں میرے گھر میں تو اتنی گنجائش نہیں سب مل کر کریں الحمدللہ للہ ایسے کئی مثالیں ہمارے پاس کہ دعوت اسلامی نے جب کبھی اس طرح کی جب کال دی کبھی اس طرح کا کبھی بھی آپ, آپ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر عمل کرتا ہوا نظر آیا مرشید کی دعاؤں سے حصہ ملا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے ہستا بستا رکھے پھلتا پھولتا رکھے یقیناً جو دین کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرماتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے جو اس میں کوششیں کر چکے ان کو بھی موقع ہے مزید کوششیں کریں جو نہیں کر سکے غیر ہمارے رابطے بھی ہوتے ہیں کاروبار بھی ہوتا ہے کئی ایک سے لینا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے دینا بھی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ اس معاملے میں بھی رہنمائی فرمائیں کیونکہ کئی ایسے تاجر ہوتے ہیں اپنے لیے گھر بک کراتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے لیے بھی گھر بک کراتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو آپ کی جب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کچھ رائے خدا میں بھی اس کو راضی کریں کہ میں نے دعوت اسلامی کو 112 یونٹ دیے 112 یونٹ میں تمہاری طرف سے بھی لکھوا رہا ہوں اس طرح سے مل جل کر جب کریں گے تو ہمارا یہ ہدف پورا ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کی توفی قطع فرمائے آمین بجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سول علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد